تہارت و پاکیزگی پہلے تہارت اور پاکیزگی کرے یعنی وضو کرے اور جو حاجت نہانے کی ہو غسل کرے جیسا کہ کوئی جب بادشاہی دربار جانے کا ارادہ کرتا ہے پہلے حمام کرتا ہے پھر کپڑے پہن کے جاتا ہے بعد اس کے منہ طرف کعبہ کے کھڑا ہو کر کہے فائدہ اس میں یہ ہے کہ کعبہ ناف زمین ہے اور تمام زمین اسی سے پھیلائی گئی ہے اور پیدائش جسم آدمی کی خاک سے ہے جب ظاہر جسم اپنے کو طرف اس کی اصل کے متوجہ کیا باطن کو بھی یعنی روح کو طرف اس کی اصل کے یعنی حق تالہ پیدا کرنے والا اس کا ہے متوجہ کیا چاہیے اور ہمیشہ اوقات پنجگانہ نماز بلا شبہ وقت دربار اور حضور کا جان کر حاجات اپنی عرض کرے اب بیان نماز کا اور معنی الفاظ کے مثال پر سمجھیے مثلا جس وقت کوئی بندہ قصد مناجات اور عرض حاجات کا دل میں مقرر کر کے حاضر دربار خاص کا ہو اور نہایت تعظیم اور عقیدہ درست اور نیت خالص سے رو برو اس بادشاہ حالی جا کے کھڑا ہو کر اور رخ الطف کا اور طرف سے پھیر کر کہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے فائدہ تو اس وقت بادشاہ حالی جاہ اپنے بندے کے قصد اور ارادے پر مطلع ہو کے عنایت خاص مرہمت فرماتا ہے فائدہ اور اٹھانا دونوں ہاتھوں کا تکبیر میں دست بردار ہونا دونوں جہان سے ہے فائدہ نیت اور تکبیر فرض ہے بعد اس کے دعائے استفتاح ہے اور اس میں تعظیم اور توحید ہے وہ یہ ہے سبحانک اللّہ بحمدی کا وطبہ قسم کا ولا جدو کا یعنی ساتھ پاکی کے یاد کرتا ہوں میں تجھ کو اے اللہ اور ساتھ تعریف تیری کے اور بہت خوبیوں کا ہے نام تیرا اور بہت بلند ہے مرتبہ تیرا اور نہیں کوئی لائق بندگی کے سوا تیرے فائدہ یہ دعا سنت ہے کہ جس قدر کلام تعظیم اور توحید کے اس بندے کی زبان سے صادر ہوتے ہیں عنایت شاہی اس پر دو چند نازل ہوتی ہے ایسے وقت نزول رحمت الہی کے خیال سے کہ حضور بادشاہ کا میسر ہے دل اپنا حاضر کر کے حاجات اپنی عرض کرے لیکن پہلے عرض سے مضمون دفع شیطان کا کہ وہ بڑا خارج اور دشمن قدیم ہے ہوشیار ہو کر دل ملاوے اور زبان سے کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہے رحم والا ہے الحمد رب العالمین سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہان کا ہے الرحمن الرحیم بہت مہربان نہایت رحم والا مالک یوم الدین مالک انصاف کے دن کا ایاک کن آبدو ایا کنستعین تجھی کو ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اس دنت سراۃ المستقیم چلا ہم کو راہ سیدھی سراۃ اللّین انعمت علیہم راہ ان کی جن پر تو نے فضل کیا غیر المقبوب علیہ ملوین نہ ان کی جن پر غصہ ہوا ہے اور نہ بہکنے والوں کی یہ عرض داشت اللہ صاحب نے اپنے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ جس وقت جی چاہے اس طرح کہا کریں بعد اس کے آمین کہنا یعنی عرض ہماری قبول کر سنت ہے اور یہ لفظ قرآن کا نہیں بالاتفاق اور نماز میں اس کے ساتھ ایک صورت اور ملاوے فائدہ پڑھنا سورہ فاتحہ کا اور ملانا ایک اور سورہ کا واجب ہے اور پڑھنا اردو اور بسم اللہ کا سنت ہے اور اس مقام پر سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ عد لکھی ہے دو وجہ سے ایک یہ کہ عوام الناس نماز میں بیشتر پڑھتے ہیں دوسرے یہ کہ توحید اور سمدیت اللہ کی اور بے چونی اور بڑائی اس کی اس صورت میں باختیار خوب ہے اس واسطے کہ حکم اس کا اس طرح نازل ہوا کُلّہد تو کہہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ پاک ہے یعنی کھانا پینا کچھ نہیں سمد اس کو کہتے ہیں جو خود کسی کا محتاج نہ ہو اور اسی کے سب محتاج ہوں لم یلد ولم یلدھ نہ کسی کا جنا اور نہ کسی سے جنا گیا ولم یل کفوناحد اور نہیں اس کے برابر کا کوئی اس عارضداشت کے مضمون کو اس طرح سے سمجھے کہ جیسے کوئی مفلس تونگر سے تونگر بادشاہ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو کر اپنی عاجزی اور مفلسی اور اس کی تونگری اور بڑائی بیان کرتا ہے اور بڑا امیدوار ہو کر کچھ مانگتا ہے اور جس وقت وہ مفلس عنایت بے نہایت اس بادشاہ حالی جاہ کی معلوم کرتا ہے بڑی تعظیم سے آرزو پا بوسی کر کے جھکتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا صاحب بڑی عظمت والا فائدہ رکو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ حضور میں بسبب عظمت کے پیٹھ میری جھک گئی بعد اس تعظیم کے دعا ہے اس طرح پر کہ سمی اللہ نی من حمید سنی اللہ نے اس کی بات جس نے سراہا اسے بات دعا کہ مداح اور صناح ہے کہ اسے کھڑا ہو کر کہے ربن لقل حمد حمدن کثیر طیبم مبارکن فیح کما یوحب و یر و ربن صاحب ہمارے تیری ہی تعریف ہے بہت تعریف پاک جس میں کوبیاں ہیں ایسی تعریف کے جسے دوست رکھے اور راضی ہو ہمارا صاحب فائدہ یہ کھڑا ہونا پیچھے رکوع کے دلالت ہے اس پر کہ اس حاجی پر میں مستقیم ہوا کہ یہ کھڑا ہونا واجب ہے شبو والے کو چاہیے کہ در مختار اور کتابیں مثل کنز اور وکایا کو دیکھے قول صحیح پر یہ دعا پڑھنی سنت ہے جانا چاہیے کہ آپ وقت پا بوسی کا ہے سجا کیجیے اور کہیے سبحان ربی العلی پاک ہے میرا صاحب بہت اونچا رقو اور سجود میں بقدر ایک تصویر ٹھہرنا فرض ہے اور تین بار تصویر منقول کہنا سنت ہے لیکن مضمون اس مداح و صناح کا موافق اپنے حوصلے کے سمجھنا بہت ضروری ہے کے بعد تعظیم کے پھر کھڑا ہونا اور مدہ و ثنا کا عرض کرنا اور پورا سمل کر زمین پر سر رکھنا سنت ہے فائدہ جانا چاہیے کہ رکو جو مقام بڑی تعظیم کا ہے اس سے بندے کو معلوم ہوا کہ تجھ پر بڑی عنایت صاحب کی ہے جو ایسے مقام مقرر میں بدون طلب اور اجازت کسی نقیب چوبدار کے تجھ کو دخل ہوا اسی واسطے بہت سی تعریف کرتا ہے اور پیشانی اپنی خاک پر برابر اور بار بار کہتا ہے سبحان ربی العلیٰ اور جاننا چاہیے کہ سجدہ مقام نہایت قرب اور ظہور تجلیات جمال بادشاہی کا ہے یہ بندہ مارے حیبت کے باز مضمون جو نہیں کہنے پایا اسی واسطے حکم ہوا کہ ایک دم ٹھہر جا دوسری بار عرض کرے یہ مضمون ہے جلسے کا جلسے میں یہ الفاظ کہنے نہایت خوب ہیں اور سنت ہیں حدیث صحیح میں آئے ہیں اور وہ یہ ہیں اللّم مغفلی ورحمنی وحدنی ور كنی ورفعانی وجبنی اے اللہ بخش مجھے اور رحم کر مجھ پر اور راہ بتا مجھے کھانا دے مجھے اور سرفراز کر مجھے اور نقصان میرا دور کر جلسے اور قومے میں شوا دو ان دعاؤں के اور بھی صحیح حدیثوں میں منقول ہے लेकिन حنفی مذہب میں ایسا ثابت ہوا ہے कि وہ دعائیں اگر دفل نماز के قومیں اور جلسے میں پڑھے تو سنت ہے اس لیے كہ فرض نماز میں ان دعاؤں كا پڑھنا سنت نہیں ہے مگر قومہ میں سمع اللہ لمن حمید اور اللہم ربنا ولک الحمد فرض نماز میں بھی سنت ہے پھر اللہ اکبر کہہ کر زمین پر سر رکھے اور کہے سبحان ربی العلیٰ اور جانا چاہیے کہ جس وقت رکو اور سجدہ کرے اور اللہ اکبر کہے اور اس اللہ اکبر کے مضمون کو اسی طرح سمجھے کہ ایک بار اول میں سمجھا تھا فائدہ جس وقت یہ بندہ عرض داشت اور تعظیم اور عرض حاجات اور تصبیح موافق اپنے حوصلے کے کر چکا تو قابلیت بیٹھنے کی حاصل کی اگرچہ بیٹھنا سامنے ایسے بادشاہ حالی جا کے ترک ادب ہے لیکن مضمون اس کا مثال پر اس طرح سمجھے کہ یہ بیٹھنا روبرو اپنے صاحب کے اس واسطے ہے کہ مثلا جس وقت صاحب پاؤں اپنا دراز کرے اور یہ بندہ کے خدمت پا چپے کی اس پر لازم ہے بجالاوے یا کہ منتظر حکم کا ہے لیکن اس مقام کو بھی عبادت سے خالی نہیں رکھا ہے جیسے کہ تحفہ درود اور سلام کا اور پڑھنا تشہود کا مقرر ہے اس طرح پر کے التحيات لله والصلاه والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يعني سب بندگی زبان کی اللہ کو ہیں اور سب بندگیاں بدن کی اور سب بندگیاں مال پاک کی سلام تم پر اے نبی اور مہر اللہ کی اور خوبیاں اس کی سلام ہم پر اور جتنے بندے اللہ کے اچھے ہیں سب پر گواہ ہوں میں اس بات کا کہ کسی کی بندگی نہیں سوا اللہ کے اور گواہ ہوں میں اس کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اس کا ہے اور رسول اس کا پڑھنا اتحیات کا قادہ سے پہلے اور دوسرے میں واجب ہے اور بیٹھنا قادے پچھلے میں بقدر پڑھنے اتحیات کے فرض ہے اور مضمون قادہ آخر کا اس طرح سمجھے کہ یہ وقت دربار کے رخصت کا ہے السلام علیک کر کے السلام کا کر کے باہر آیا چاہیے اور السلام علیہ کا اس دربار کے صاحب کا یہ ہے کہ اتََّیاتُ اللّہ و سلاوات بعد اس کے سلام نبی علیہ صلاۃ والسلام پڑھے اس طرح السلام علیہ کا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اپنے واسطے اور سب بندوں کے واسطے اس طرح ہے کہ السلام علینا و علی اباد اللہ الصالحین بعد اس کے تشہد ہے اور تشہد کہتے ہیں گواہی دینے کو وہ یہ ہے شہد اللہ اشہدالم حمدن ابد ہو و رسول جانا چاہیے کہ یہ گواہی توحید کی ہے خدا کو ایک جانے اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے اور پیغمبر علیہ اللاۃ والسلام کو اس کا بندہ جانے اور رسول اس کا پہچانے اور معلوم کرے کہ ایسے مضمون زبان پر لانے اور دل میں یقین کرنے سے مسلمان ہوا ہے اور نماز فرض ہوئی اور اسی پر ختم ہوئی اور معلوم رکھے کہ جس مضمون پر مدار کسی کام کا ہوتا ہے تکرار اسی مضمون کے آخر آیا کرتی ہے اسی واسطے پہلے تکبیر تحریمہ ہے کہ قصد حاضر ہونے دربار خاص کا کرتے ہیں انّی وجہ تونی فماشرقین پڑھنے ہیں یعنی میں نے منہ کیا اسی طرف کے جس نے زمین اور آسمان بنائے ایک طرف کا ہو رہا ہے اور میں شریک نہیں کرتا اور اندر نماز کے بھی یہ مضمون بہت ہے جیسے لا الرق اور ایا کن ایاک نستعین موجود ہے اور جس وقت دربار سے رخصت ہوئے تو یہی عہد و پیمان کر اٹھے کہ شہد اللہ شہاد الََََََََََََََََََََ محمدن ابدول بعد اس کے درود پڑھے السلی علی محمد و علی آل محمد جما صلی تعلیبراہیم وعلی البراہیم النک حمید المجید الہی رحمت خاص بھیج اوپر محمد کے اور عل محمد کے جیسے رحمت خاص بھیجی تو نے اوپر ابراہیم کے تو ہی ہے سراہا گیا بزرگی والا اللّہ مبارک اعلی محمد یوں اعلی عل محمد بارکت علی ابراہیم اللہ علبراہیم انََََََََََََََََََََ کا حمیدمجید الہی برکت بھیج اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے و وعل محمد جیسے کہ برکت بھیجی تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور علیہ ابراہیم کے تو ہی ہے سراہا گیا بزرگ اب ادب کے ساتھ نماز سے باہر آنا چاہیے باہر آنا نماز سے فرض ہے اور تحیہ مسنون نماز سے باہر آنے کا شروع میں یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ منفرد کو چاہیے کہ وقت سلام کے فرشتوں کرامن کاتبین کی جو اس کے داہنے اور بائیں ہیں نیت کرے اور مقتدی جو امام کے پیچھے برابر ہے امام اور داہنی طرف والے مقتدی اور فرشتوں کی نیت کرے اور اس طرح بائیں طرف کے سلام میں امام اور بائیں مقتدی اور فرشتوں کی نیت کرے اور جو مقتدی کہ امام کے داہنے ہے داہنے سلام میں مقتدی اور فرشتوں کی جو اس سے داہنے میں نیت کرے اور بائیں سلام میں امام اور مقتدی اور فرشتوں کی اور مقتدی بائیں طرف کے کنارے والا اللہ حادی القیاس اس کے بعد ایک دعا پڑھی سنت ہے اللہ انت السلام طبا السلام وقت یاد الجل علام یا اللہ تو ہی ہے سلام اور تجھی سے ہے سلام اور برکت والا ہے تو اے صاحب بزرگی اور بخش کے جانا چاہیے جو بندہ پانچ وقت بیچ دربار ایسے بادشاہ علی جاہ کے بے منت اور احسان کسی دوسرے کے حاضر ہو کے سرفراز ہوا تو پھر لازم ہے کہ جو اپنے مالک کے سامنے اقرار کر آیا اس پر قائم رہے یہ نہیں کہ پانچ وقت پروردار کے سامنے یا کن آبدو یا کنس تعین کہہ آوے بعد اس کے کسی اور کو پوجے اور وقت مصیبت کے کسی اور کو پکارے اور مدد چاہے اور لازم ہے کہ جو خدا سے دعا کرے کہ ایک دن اسراط المستقیم تو اس کو تحقیق کرے کہ سراعت مستقیم کی راہ رضامندی حق تباک تعالی کی کیا ہے اور کمال شفقت سے اس بندے کے واسطے پروردگار نے تین رکعت نماز وطر مقرر فرمائی ہے کہ جس کے ادا کرنے سے بندہ اپنے خالق کے سامنے عزیز ہوتا ہے اور نماز وطر واجب ہے اوپر قول صحیح کے اور دعائے قنوط پڑھنا تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے قرأ کے پیچھے واجب ہے وہ دعا یہ ہے اللّہ انسط عیین و کا وستر کا مینبی کا ون توکل علیک و نسنی علیہ الخیر و نشقرو الحم اَّّن ابدو والن سلی وََ وََََََََََنحفد ونرجو رحمت ونرجو رحمت كہ ونقشہ آداب بك ان اداب بك ملحق رب الحق ہم مدد چاہتے ہیں تجھ سے اور بخشنا چاہتے ہیں ہم تجھ سے اور ایمان لائے ہیں ہم ساتھ تیرے اور بھروسہ کرتے ہیں ہم اوپر تیرے اور تعریف کرتے ہیں ہم تیری اور شکر کرتے ہیں ہم تیرا اور نہیں انکار کرتے ہیں ہم تیرا اور دور کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کسی کو جو نا فرمانی کرے تیری اے اللہ تجھی کو پوجتے ہیں ہم اور تیری ہی نماز پڑھتے ہیں ہم اور سجدہ کرتے ہیں ہم اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں ہم اور خدمت کو حاضر ہیں ہم اور امید رکھتے ہیں تیری مہربانی کی اور ڈرتے ہیں ہم عذاب تیرے سے مقرر عذاب تیرا منکروں کو لگنے والا ہے اب بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کی طرف ذرا انصاف سے رجوع کرے کہ یہ سب اقرار جو اسے حضور کے وقت میں سامنے اپنے مالک کے کرے اور موافق اس اقرار کے عمل میں نہ لاوے پھر روزے جزا کے کون سا منہ لگا کے اس کا ہار کے سامنے جاوے گا ایمان نام فقط اقرار ہی کا نہیں بلکہ اقرار ساتھ یقین کے چاہیے کہ سمر اس کا عمل ہے اور عوام جو اس بات سے بے خبر ہیں خواص کو واجب ہے کہ ان کو آگاہ کریں کہ جو منہ سے اقرار کریں اس کو عمل میں لاؤں